پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال لهم موسى انك لغوي مبين پھر موسی نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے موسا نے اس سے کہا بلا شبہ تو کھلا تو گمراہ شخص ہے <تصفح> فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين پھر جب موسى نيرادة کیا كإس شخص کو بكده جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی بول اٹھا ایم اوسا کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں بڑا متکبر و سرکش ہو تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں بڑا متکبر و سرکش ہو اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور اس نے کہا اے موسا بلا شبہ سردار تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں لہذا تو نکل جا بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج رب من القوم تو موسا اس شہر سے ڈرتا سہمتا پکڑے جانے کے انتظار میں نکلا اور اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے قال ان سواء اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا خَطْبُكُمَا قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ, حتى يصدر الرعاء اور جب وہ مدین کے پانی کنویں پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روک رہی ہیں موسا نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے ہم پانی نہیں پلاتیں حتیٰ کہ چرواہ پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں جب کہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف خائفن کے معنی ڈرتے ہوئے یا ترقبو ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا پھر یعنی حضرت موس علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کسی سے دست با گرہبان ہے تو, تو سریح بے راہ یعنی جھگڑالو ہے پھر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ کپتی کو پکڑ لیں کیونکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے پھر فریادی اسرائیلی سمجھا کہ موسا علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موسا اترید ان تخت جس سے قبطی کے علم میں یہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے اس نے جا کر فرعون کو بتلا دیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا پھر یہ آدمی کون تھا بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ کرین قیاس ہے بعض کی نزدی کے نزدیک موسا علیہ السلام کا قریبی رشتے دار اور اسرائیلی تھا اور اکسائے شہر سے مراد منفی ہے جہاں فرعون کا محل اور دارن حکومت تھا اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکیں پھر یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے جنہوں نے باہم حضرت موسی علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا کہتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے انہیں رستے کی نشاندہی کی واللہ عالم بحوال تفسیر بن کثیر پھر چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کے ایسے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی یعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا رستہ بتلانے والے یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے گھاٹ پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے مدین یہ قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اضحاق حضرت ازحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا بہوال ایسر التفاثیر اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن و مبعث بھی تھا پھر دو عورتوں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی پھر تاکہ مردوں سے ہمارا اختلاط نہ ہو پر رعایا رائن مطلب چرواہا کی جمع ہے پھر اس لیے وہ خود گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں فجاءت ہوا احداہما على علا ان قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے پھر جب موسا ان کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا تو مت ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا جان اسے نوکر رکھ لیجئے بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو امانت دار ہو قال إني أريد أن أنكحك, إحدى أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين اس نے موسا سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کر دوں کہ تو آٹھ سال میری نوکری کرے پھر اگر تو دس سال پورے کرے تو تیری طرف سے ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں انشاءاللہ شاء یقیناً تو نیک لوگوں میں سے پائے گا اب چلتے نایات کی تفسیر کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جب کہ سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال تھے چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعائے مصروفِ دعا ہو گئے خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے کھانے پر امور خیر اور عبادات پر قوت و طاقت پر اور مال پر بہوالے عیسر التفاثیر یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ عورت کا اصل زیور ہے اور حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باقی عورت کے لیے شرن بھی ناپسندیدہ ہے عرفن بھی پھر لڑکیوں کا باپ کون تھا قرآن کریم نے صراحت سے کسی کا نام نہیں لیا ہے مفسرین کے اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کو لیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبوض ہوئے تھے امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانے نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یا کوئی اور قوم شعیب علیہ السلام کا شخص مراد ہے و اللّہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے ساتھ جو ہمدردی اور احسان کیا وہ انہوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتلایا جس سے باپ کے دل میں بھی دائیاں پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کر دی جائے پھر یعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرون کے ظلم و ستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرما دی ہے پھر بعض مفصرین نے لکھا ہے کہ باپ نے لڑکیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت بھی اور امانت دار بھی جس پر لڑکیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پھر بعد میں رکھ دیا اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ رستے کا علم مجھے بھی تھا میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تو پیچھے چل میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے رستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر کنکری مار دیا کر واللہ اعلم و بحل بہار تفسیر بنکثیر پھر ہمارے علاقوں میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت الہیہ میں یہ مضموم نہیں ہے صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے بلکہ محمود اور پسندیدہ ہے عہد رسالت ماںبِ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہی طریقہ تھا پھر اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر اس سے دلال کیا ہے یعنی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے پھر یعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایضا محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہوگی پھر نہ جھگڑا کروں گا نہ اذیت پہنچاؤں گا نہ سختی سے کام لوں گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے میں دو مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ونگہبان ہے پھر جب موسا نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے کوہے تور کی ایک جانب سے آگ دیکھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو فلما اتاه نود يمين شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسی یقینا میں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں وَأَنْ عَصَاكْ فَلَمَّا اور یہ بھی کہا گیا کہ تو اپنا عصا ڈال دے پھر جب موسا نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر پلٹا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو آگے بڑھ اور نہ ڈر بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوئن وضمم الیک جناحک من الرحب وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے چنانچے تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں موجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں اب چلتے ہیں نیات کی تفسیر کے طرف یعنی آٹھ سال کے بعد یا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے پھر یہ بعض کے نزدیک شعیب یا برادر زادہ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو کیونکہ جمع کا سیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا اور اس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہو گیا باقی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحتِ نکاح کے لئے وہ عادل گواہ بھی ضروری ہیں ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحتِ نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد دی ہے کیونکہ یہی اکمل اور اطیب خسر موسیٰ علیہ السلام کے لئے خوشگوار اور مرغوب تھی اور حضرت موسیٰ علیہ کے کریمانۂ اخلاق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پسند نہیں کیا بہوالے فتح الباری پانچویں جلد صفحہ نمبر 358 حدیث نمبر 2684 پھر اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی بی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے پھر یعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا پھر یعنی اے موسا تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے وہ میں اللہ ہوں رب العالمین پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا چونکہ مجزہ خرق کے عادت معاملے کو کہا جاتا ہے یعنی جو عام عادات اور اسباب کے خلاف ہو ایسا معاملہ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نہیں چاہے وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور تسلی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ مجزہ انہیں عطا فرمایا ہے پھر یہ ید با دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا جیسا کہ پہلے بھی گزرا پھر لاٹھی کے اسدہ بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کر یعنی بغل میں دبا لیا کر جس سے خوف جاتا رہا کرے گا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو یہ عام ہے جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں موجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں موسا نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص قتل کر دیا تھا لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے لہذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے پھر وہ, تم پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے فلم جا الأولین پھر جب موسا ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے یہ تو بس کھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے آبا اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی اور موسا نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک کپتی کا, ایک کا قتل ہو چکا تھا ان کے ہاتھوں ایک کپتی کا قتل ہو چکا تھا پھر اسرائیلی روایات کی روس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر موہ میں رکھ لیا تھا انگارہ اٹھا کر منھ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں تاہم قرآن کریم کی اس نس سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے اور حضرت مس علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی رد کے معنی ہیں معین مددگار تقویت پہنچانے والا یعنی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے پھر یعنی حضرت موس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا پھر یعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے فرعون اور اس کے حوالے موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے پھر یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا سر معیدہ آیت نمبر ستاسٹھ الحصاب آیت نمبر انتالیس المجادلہ آیت نمبر اکیس اور المومن آیت نمبر اکاون اور باون پھر یعنی یہ دعوت کے کائنات پہ صرف ایک ہی اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ہمارے لیے بالکل نہیں ہے یہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے اشرقین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہا تھا اجعل واحدا عجاب سورہ ساتھ پانچ اس نے تو تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا ہے یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے پھر یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی یا تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کی اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی یا تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کی پھر اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضا مندی اور اس کے رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا پھر ظالم سے مراد مشرق اور کافر ہیں کیونکہ ظلم کے معنی ہیں اور بشعی فغیر محل کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا مشرق بھی چونکہ الوحیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے نا اشنا ہی رہتے ہیں اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفر و شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی و فراوانی صلی اللہ علیہ نبینا محمد وََََََََََََََ وصحب اجمعین